السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے, ہے جیسا کہ کل میں نے کیا تھا کہ کل ڈر سے بخاری نہیں ہوگا بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کی شان بیان ہو کی شہادت ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کی پہلی محرم الحرام کو آپ شہید ہوئے تھے تو سب سے پہلے کیونکہ یہ حق ہے کہ ہم میری آواز آ رہی نا ہم سے یہ دن اعظم رضی اللہ تعالی انہوں کا دن منائیں آپ کے فضائل بیان کریں <coughs> آپ کے خصائص بیان کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک دن اہل بیت نظام کے بھی فضائل جو ہیں عرض کروں گا کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں اپنے وقت پر ان کا ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ چیزیں اپنے وقت پر نہ ہوں تو پھر صحیح طریقے سے حق ادا نہیں ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین درس بخاری جو ہے وہ سن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی ہستیوں کے فضائل بھی سننا بہت ضروری ہے تو سید نہ پارو کہ رضی اللہ عنہ کا آج انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے اور صحیح طریقے سے انشاء کوشش کریں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں خلیفت الرسول امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انھو کے فضائل جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ہم لوگ بیان کر سکیں اور سن سکیں اور یہ بات بھی انشاءاللہ شاء کروں گا کہ مخالفین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حالت کیوں اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سوالوں کے جواب بھی ہوں گے اگر صحت نے اجازت دی تو انشاءاللہ باہر کی اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں الحمد للہ الحمد للہ اللذی خلق الانسان وعلمہ البیان والطبیان والصلاة والسلام على افضل الرسول محمد الرسول الانس والجان والی و الرحمن اما بعد عماب سعود بل پان رجیم بسم اللہ رحمانحیم محمد الرسول الله والذين معه اشداء على الكفار قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و یا آلک سیدی یا نبی اللہ درانی قدر چھبیس میں پارے کی صورت فتح کی آیت نمبر 29 کا ایک جز جو ہے وہ تلاوت کیا ہے جس میں اللہ رب العزت نے میرے نبی علیہ السلام آپ کی شان بیان فرمائی ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وزین معہو اشدار اور جو ایمان والے حضور علیہ السلاط وسلام کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں تو گرامی قدر اگرچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کافروں پر سخت مگر بعض مفسرین یہ ہیں اس مقام پر خصوصاً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ان مراد ہیں جو اسلام لانے کے بعد کافروں پر انتہائی سخت تھے تو یہی وجہ ہے کہ آج نام نہاد بعض اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بعض اپنے آپ کو مومنین کہلوانے والے حقیقتاً ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ان میں کوئی چیز مسلمانوں والی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا سینکڑوں بار یہودی ان نسل یہ مجوسی اور جو بھی کہوں وہ کم ہوگا کیونکہ یہ مختلف روموں میں جا کے رسول خصوصاً سید نہ فاروق اعظم تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ پر نازیبا الفاظ جو ہے استعمال کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے جو آپ لوگ جانتے ہیں وہ کہانی آپ روز سنتے ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضور علیہ السلاط وسلام آپ کا مخالف ایرانی بادشاہ جس کی سلطنت کے تباہ ہونے کی حضور علیہ سلاط وسلام نے بشارت دی میرے آک علیہ السلام نے فرمایا اذا ہلاکل کسرا پلا کسرا بادہ جب کسرا ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کسرا نہیں اور ساتھ میں یہ بھی بشارت دی کیسر کی بھی ہلاکت کی بشارت دی وہ ازا ہلاکل کئی سرو پلا کئی اور یہاں میرے نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا لی قسم اٹھا کر پرمانے لگے لذیذ نفسی بے عدی ہی کنوزا ہما فی شبی اے میرے صحابہ مجھے قسم ہے رب علجلال کی اس کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں تم ان دونوں کے خزانے جو ہے اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہے ہو اسی لیے حضور علیہ اللہ سلام کے یہ دشمن کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے بشارت فرمائی تھی اس کے خزانوں کے لوٹنے کی اللہ کی راہ میں تقسیم ہونے کی سال کے پہلے دن سے ہی رونا ہائے آج پھر مسلمانوں کا سال شروع ہو گیا ہے اور یہ آج تک پیٹ رہے ہیں اور اپنے آپ کو مار رہے ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ مجیوسی ان نسل ہے اسی لیے تو آگ بار مادم کرتے ہیں اور یہ یہودی ان نسل ہے اسی لیے تو مارتے پیٹتے ہیں اور یہ صحیح بات میں کہہ رہا ہوں اگر ایرانی قوم کو اس طرح کی ذلت ضلع شکست نہ ہوئی ہوتی تو جناب آج یہ حال نہ ہوتا ان کا تعلق سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی ان سے نہیں ہے اور ان کا تعلق جو ہے حضرت علی المرتضا کرم اللہ وز الکریم سے نہیں ہے اس لیے نہیں ہے میں سوال کرتا ہوں اگر کوئی شیعہ مجھے یہ بتلا دے امام سیدنا علی المرتض کرم اللہ وزال کریم کے جنازے میں کتنے شیعہ موجود تھے تو میں جناب والا اس کو انعام دینے کے لیے تیار ہوں اور یہی قاتل جو ہیں وہ امام حسن کے قاتل ہیں اور امام حسن خود فرماتے ہیں میرے قاتل شیو تم ہو میرے باپ کے قاتل تم ہو اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں قاتل جو ہیں یہی شیعہ ہے لیکن سیدنا پاروک رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف اس لیے ہیں کہ آپ نے آپ کے دور خلافت میں ایران پتہ ہوا تھا حالانکہ بات یہ ہے کہ اہل بیت بیسان جو ہے وہ بھی جو ہے جناب والا سیدنا سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام کرتی ہے اور اہل بیت کا احترام جو ہے وہ بھی سے وہی اتنا پرو کیا تعلق کرتے ہیں یہ احترام تو اس وقت بھی موجود تھا آج بھی موجود ہے اور ان کی کتابوں میں موجود ہے اگر یقین نہ آئے تو سنیے گا کشب الغما میں دل دو اگر آپ لوگوں کے پاس کتاب نہ ہو المستفیٰ ڈارکان سے جناب والا اس کو, اس کو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اعلیٰ چیک کر سکتے ہیں اور اس میں یہ بات موجود ہے اور یہ سند بھی جو ہے ایسی نہیں ہے بلکہ وہ سند ہے جس پر جرا بھی نہیں کی جا سکتی ان زید بن علی ان ابیح ان حسین بن علی علیم السلام اطاہ عمر بن خطار رضی اللہ پالان عنہ بہو علی ممبر یوم جماعت علی لہجل ابی پکا عمر تم بکال سطکیا ممبر ابھی اپنے بار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں یہ سید سیدوں سے روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین بن علی اللہ تعالیٰ ابھی بچے ہیں بچپن کا زمانہ ہے اور جناب والا اس زمانے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دن جمعہ کے خطبے کے دوران حضرت عمر رضی اللہ نے لگے ہیں اے عمر ریت کے حق میں اللہ سے ڈرتے رہنا یہ سن کر آپ بڑے بہادر اور پہلوان تھے لیکن اللہ کا خوف ایسا تھا دل میں آپ نے رونا شروع کر دیا اور اس غلام نے اس عورت سے کہا تو نے امیر المومنین کو رلا دیا ہے اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انو پر مانے لگے اس کو چھوڑ دے اس کو کچھ نہ کہ یہ وہ عورت ہے جس کی آواز رب العالمین آسمانوں پر سنتا ہے جس کے لیے اللہ قرآن نازل فرماتا ہے قد قول یہ قرآن کی آیت اس عورت کی نازل شان میں نازل ہوئی اور جس کے جس کے لیے قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دل جان سے احترام کرتے اس کے لیے اپنی آنکھیں بچھا دیتے اس کی بات کو غور سے سنتے تو جناب والا یہ آج کا مجوسی جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ پر تنقید تو کرتا ہے اور میں کہتا ہوں اپنی کتابوں کا مطالعہ کر کر دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے اپنے خلیفہ بننے کے بعد جو ہے اپنا سکون چھوڑ دیا اپنا آرام چھوڑ دیا اپنا سب کچھ छोड़ दिया हत्या के अच्छा लिबास पहनना छोड़ दिया अच्छा खाना खाना छोड़ दिया और आप अपने सर पर जो अमामा बांधते वो बहुत अच्छा ना होता आज तो काली पगड़ी हजारों रूपये की बांध सकता है बांधता है और जुब्बा जो पहनता है हजारों रुपयों का पहनता है اپنے لباس کو کبھی بٹ نہیں پڑنے دیتا اور تنقید کرتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ پر لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے جسم پر کپڑے ایسے ہوتے ان میں کئی کئی جنابے والا پہرے ہوتے ان کے سر پر جو امام شریف ہوتا وہ جنابے والا وہ پھٹا ہوا ہوتا اس میں کئی کئی جوڑ لگے ہوتے اور آپ کی جوتیاں جو آپ پہنتے وہ جنابے والا ٹوٹی ہوئی اور جن کئی جگہ سے کئی جگہ سے جناب والا ان کو مرمت کر کے آپ پہنتے اور کبھی جناب اپنا اپنا لباس جو ہے بہترین نہ رکھتے تھے ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں قحط سالی ہوئی اور قحط کیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ پاک ہے اور حضور علی سلاد و کے اس اس غلام نے جب دیکھا کہ قد پڑ گیا ہے تو جناب والا آپ نے اس زمانہ میں سوائے زیتون کے کوئی سالن نہیں کھایا ہے اور اور آپ نے دوسرے سالن بالکل ترک کر دیے اور دودھ تک کر ترک کر دیا پتا کہ آپ کے زمانے میں نو مہینے تک کہت رہا ہے اور پھر آپ کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا تھا مگر آپ نے اس زمانے میں کوئی ایسی چیز نہ کھائی جو آپ کے آپ کی شان کے خلاف ہو اور اور آپ اس زمانے میں اپنے پیٹ میں انگلیاں بھوچ ہو کر کہ فرمایا کرتے تھے جب تک ملک سے جو ہے دور نہیں ہوگا تمہیں یہی کچھ ملے گا ارے تجھے یہی کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے گوشت پیش کیا گیا اس میں جی بڑا ہوا تھا ارے آج کے آج کی تنقید کرنے والوں سنو آج محرم الحرام میں میں ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں کثرت سے شیعہ موجود ہیں لیکن یہ بات یاد رکھو یہاں ان کے ماتموں میں जनाब लाखों लाखों बिनारों का खाना पकता है और इतना कचरे में जाता है बेहिसाब ये लोगों की तो ईद होती है इतना खाना बनाते हैं अपने महात्मा में और हर घर घर घर में अगर दो आदमी घर में हो तो पचास आदमी का खाना घर में देते हैं बीस आदमी का खाना घर में देते हैं अरे इतनी अयाशी करने वालों इतना कुछ بجائے سو کے جناب والا اتنی عیاشیاں اور بدماشیاں کرنے والوں یہ تو یاد رکھو عمر رضی اللہ ہو, تعالیٰ ہو آپ کے سامنے ایک دن جب سالن آیا گھی جی بڑا ہوا تھا گوشت میں گھی جی تھا تو آپ نے فرمایا کہ گھی جی ایک الگ سالن ہے اور گوشت ایک الگ سالن ہے پھر جناب اس تکلب کی کیا ضرورت ہے کہ دونوں سالنوں کو جمع کر کے کھایا جائے آپ نے اس حالن کو تناول نہیں فرمایا یہاں تک جو ہے لحاظ رکھا مسلمانوں کا کہ مسلمانوں کے ادنا آدمی کو جو چیز میسر آتی وہی چیز جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے اور حضرت ایک دفعہ یدین بن سب نے آپ کی دعوت کی اور اس دسترخوان پر بہت اچھے اچھے کھانے لگائے آپ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمانے لگے مجھے کس میں اس کے کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو چھوڑ دو گے تو ضرور بھٹک جاؤ گے فرو اعظم تو وہ تھے اور جن کی مثال آج نہیں دی جا سکتی اگر فروخ کے اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ تھوڑا تھوڑا عرصہ اور حیات رہتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اسلام کا غلبہ کہاں تک پہنچتا ہے اور کہاں تک ہوتا ہے اس مرد کلندر کا اس کے تقبے کا یہ عالم تھا کہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے راستے میں ہیں آپ نے عمرا خلافا کی طرح خیمہ نصب نہ فرمایا بلکہ جہاں قیام کرتے ہمیشہ کسی درخت کے نیچے قیام فرماتے تو کہیں خیمہ بھی نصب نہ فرماتے اور درخت کے سائے میں ٹھہرتے اور فرش جو ہے یہ نرم بستر نہ ہوتا کہیں جناب علا مخمل کا بستر نہ ہوتا بلکہ آپ وہ اپنا بستر جو ہے اس خاک پر جما لیتے وہی لیٹ جاتے لیٹ جاتے اور خاک پر یہ ثابت آپ نے کر دیا کہ وہی وہی سے کوئی اینٹ لے کر سر کے نیچے رکھ لیتے اور درخت پر کپڑا تان کر فائر کر لیتے دھوب سے بچ جاتے اور دوپہر اسی طرح کاٹ لیتے یہی تو تاریخ الخلا نے امام جلال الدین سعودی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں درخت دیا ہے ارے سنو اگر آج بھی ایسا ایک حاکم دنیا میں بتلا دو ایسا ایک خلیفہ بتلا دو تو پھر مانوں گا اطراض کرنا بہت آسان ہے لیکن ان کے نقشے قدم پر چلنا جو ہے وہ بہت جو ہے مشکل ہے اور یہاں تک نہیں اگل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے سر پر کپڑا ڈال کر دوپہر میں گشت کر رہے تھے ارے لوگ آرام کرتے تھے امیر اور مومن में میں گھومتے ہیں رات کو گھومتے ہیں لوگ سوتے ہیں آرام کرتے ہیں یہ چوکی داری کرتے ہیں لوگوں کی نگہ بانی کرتے ہیں اس وقت ایک غلام گدے پر سوار جا رہا تھا کیونکہ آپ تھک گئے اس لیے سواری کی خاص دائر کی تو اس غلام نے پورن اتر کرنا گدا پیش کر دیا فرمانے لگے अल्लाह मैं तुम्हें इस कदर तकलीफ नहीं दे सकता कि तुम मेरी वजह से इससे उतर जाओ हाँ ऐसा है कि थोड़ा मैं भे, मैं भी आपके पीछे तुम के पीछे तुम्हारे पीछे बैठ जाता हूँ और ये सफर जो है इस तरह तय कर लेती हैं, اور غلام آگے بیٹھا امیر المومنین پیچھے بیٹھ کے آج دنیا کا بادشاہ ہوتا تو اس کے آگے جناب کتنی گاڑیاں ہوتی اور کتنا جناب انتظام ہوتا کتنی ٹریفک معطل ہوتی کتنے جناب والا انتظام ماں ماں انتظامات کی جاتے لیکن امیر المومنین مدینے میں داخل ہو رہے ہیں اس شام سے کہ غلام آگے گدے گدے پر سوار ہے پیچھے امیر المومنین بیٹھے ہوئے سوار ہیں اور لوگوں نے امیر المومنین کو جب دیکھا تو تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگے بلّہ یہ عدل تھا یہ انصاف تھا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہی نہیں ہے امام غزہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لیجئے گا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں آپ کے پاس بحرین سے مال غنیمت میں مشک اور عمبر جو ہے وہ آیا لیکن ان کو آپ کو کوئی ایسی جو ایسی شخصیت کی تلاش تھی جو صحیح طریقے سے صحیح صحیح معنوں میں اور اس کو تقسیم کر سکے اور جو احتیاط کے ساتھ وزن کر سکے یہ کام آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہیں انہوں نے سر انجام دیا کیونکہ وہی صحیح طریقے سے سر انجام دے سکتی تھی تو جناب والا جب ایک دن آپ گھر پر تشریف لائے تو آپ کی بیوی آپ کی بیوی کی چادر سے خوشبو آ رہی تھی آپ نے فرمایا یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے اور کہاں بیوی بیوی عرض کرنے لگی حضور کہ وہ جو مشک تولتے ہوئے ہاتھ کو لگ گئی تھی اور میں نے وہ چادر کو, چادر کو ہاتھ مل دیا تھا آپ نے بیوی کے چادر کو لے کر اس طرح سے دھونا شروع کیا مٹی مل مل کر دھوتے دو, رہے سونگتے رہے جب خوشبو بالکل ختم ہو گئی تو وہ چادر آپ نے اپنی بیوی کے حوالے کر دی ایسا امین ایسا عادل حاکم کہاں سے ملے گا میں اللہ کے ہاں جواب دینا اور وہ ہو اور تمہاری سزا تو پہلے ہی میرے نبی علیہ السلام کی زبان سے منتخب ہے اور تمہاری کتابوں میں یہ درج ہے کہ ماتمی اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوگا کہ اس کی دبر میں آگ ڈالی جائے گی ماتمی کتے کے کتے کی شکل میں پیش کیا جائے گا اور اس کی دوبر میں آگ ڈالی جائے گی تمہاری کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں اور تمہارا حال تو یہ ہوگا لیکن یہ سزا کیوں ہے اس لیے تم صحابہ کے گستاخ ہو تم اہل بیت کے گستاخ ہو تم لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں لیکن سن لیجئے گا حضور علیہ السلات والسلام آپ کے آپ کے جناب والا فرما بردار غلام کی کہانی جن کے لیے حضرت علی المرتع کر اللہ بد ال بھی گواہی دیتے ہیں آپ کے بارے میں گواہی دی جاتی ہے آپ سن لے ایک دن کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ میں شاہد ہوں اللہ کا رسول عمر سے راضی راضی کے ہیں اور یہی شرع نحج البلاغہ ابن حدید والا لکھتا ہے جل سوم میں لکھتا ہے سنیے گا وفی روایت نخرہ لما تجزاؤ زیاء امیر المؤمنین فواللہ لقد کانا اسلام کا ازن و امارت کا بطہن قد ملات الاربا ادلم فقالا اتشاد اللی بیدالی کا یا ابن عباد کالا پکا انہو کر شہادت پتہ پکا علیم علی السلام کل نام و ان دوسری روایت میں یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا اے امیر المومنین آپ نہ رویں آپ کا اسلام عزت والا ہے حکومت بدمت دی آپ نے اس کو عدل سے بر دیا ہے تو سیدنا نہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ہے ابن عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما وہ ہیں جنہیں حضور علیہ سلام جن کے لیے دعا فرمائی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی آو سے یہ کہا کیا تو اپنی اس بات پر گواہی دیتا ہے تو اس پر انہوں نے تھوڑا توقف کیا تھوڑا جناب ٹھہر گئے اور ٹھہرنے کے بعد حضرت علی المرتضا کر رحم اللہ و کریم آپ فرماتے ہیں اور آپ نے ابن عباس کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا کہو میں گواہی دیتا ہوں اور میں بھی تمہارے ساتھ یہ گواہی دیتا ہوں گواہی دینے میں اس وقت حضرت ابن عباس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں بکالا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عدل سے دنیا بھرنے کی گواہی حضرت علی المرتضا کر اللہ وزال کریم نے دی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انعما نے دی ہے ارے جب ان یہ دلیل القدر سے آبی جو ہیں امیر المومنین خلیبت المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں اور سید المبسرین حضرت عبداللہ بن عباس گواہی دے رہے ہیں تو پھر تمہاری مانے یا ان بزرگوں کی بات مانے اور سنیے گا اور یہیں تک نہیں آپ دیکھتے ہیں نا یہ لوگ ہمارے روموں میں آ کر ایسی ایسی ایسی ایسی, ایسی جناب باتیں پیش کرتے ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے اور سن لیجئے گا یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پر لڑتے لکھ کر جاتے ہیں نعوذ باللہ من مندال ان کے متعلق فتویٰ جو ہے سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فتوا سن لیجیے گا آپ فرماتے ہیں کالا معاویت و او ہا یا ابن عباس پما تقول وی عمر ابن الخطار کالا رحم اللہ ابا ابسن عمرا بان والله حبيب عليه السلام وما وما ولي ائامه ومنتهل الاحسان الله عز وجل صابرا محتسبا حتى اوذى الدين وفتح البلاد وامن العباد فاقب اللہ یہ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جنہیں حضور علیہ سلاد آپ نے قرآن کی کتاب کی تعلیم کی دعا جن کے لیے فرمائی ہے تم لوگوں نے تو قرآن پڑھا نہیں تم لوگوں نے تو قرآن کو مانا نہیں تم لوگ تو آج بھی قرآن کا انکار کر رہے ہو لیکن وہ ہیں جن کے لیے حضرت حضور علیہ تو سلام فرما رہے ہیں میرے نبی علیہ السلام جن کے لیے دعا فرما رہے ہیں فرما رہے ہیں ان کے لیے سن اس کا ترجمہ حضرت معاویر رضی اللہ تعالیٰ ہو آپ نے کہا ہے ابن عباس عمر بن خطاب کے بارے میں تو کیا کہتا ہے فرمایا ابو حفظ عمر پر اللہ کی رحمت ہو خدا کی قسم و اسلام کے سچے خیر خواہ یتیموں کے ماوا احسان کے منتخب ایمان کے محل غریبوں کی جائے بنا سچے لوگوں کی بنا باتیں اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر خبر <تصفح> <تصفح> اور استقامت سے قائم رہے ہیں یہاں تک کے دین بازے ہوا شہر پتا کیے گئے بندوں کو چین نصیب ہوا اور اس شخص پر اللہ کی قیامت تک لا جو بروخم میں نقص اور خرابی نکالے یہ دیکھ لیں سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انحما کا فتوا جو ہے انہوں نے جناب والا یہ لانت بھیجی ہے اور لانت آج تک وہ برس رہی ہے جو بھی بروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کا مخالف ہوگا وہ اس لانت کا مستحق ہے یا تو مان کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انما کا فتوا جو ہے وہ غلط ہے پھر تمہاری کتاب میں ہے مروج الحب پڑھ کر دیکھ لے ان کا جو مسعودی اس نے لکھی ہے جلد تین میں ہے سفا نمبر اکوجا متبوعہ بیروت میں ہی چھپی ہوئی جو ہے اس میں موجود ہے اور یہ عبارت نہ نکلے جناب جو چاہو مجھے کہہ سکتے ہو لیکن اگر یہ بات موجود ہے اور یہ بات جو ہے حضرت عبداللہ بن ابا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے ہیں ایک ولی کامل کی زبان سے نکلی ہوئی ہے اسی لیے یہ قیامت تک لانت پڑتی رہے گی قیامت تک لانت ہوتی رہے گی ارے سن لیجیے گا اگر لانت سے بچنا چاہتے ہو تو کہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ خلیف المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جناب والا پھر بات ہوگی اگر اس بات کو اس بات کو جناب نہیں مانوں گے تو پھر پھر کیا ہوگا پھر جناب والا پھر لاند کے مستحق آپ لوگ ہوں گے اور یہی نہیں ہے ان کی کتاب اخواہ اخبار تیوال جس کا مصنف جو ہے احمد بن ابی داودی ہے اور ابو حنیبہ کے لقب سے جناب والا اس کو یاد کیا جاتا ہے سنیوں کبھی کبھی کتابوں میں ابو حنیبہ کا لفظ آ جاتا ہے اس سے مراد سیدنا امام اعظم وہ ابو حنیبا رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے بلکہ ان کے کچھ ملا جو ہیں ان, ان کے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ اب یہ لقب جو ہے رکھ لیا تھا اس, اس نام سے ان کو بلایا جاتا ہے اور ان کی باتیں کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو ہمارے ایمان, امام امام اعظم ابو حنیبا رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کر, دی, کر دیتے ہیں تو سنیے گا وہ اخبار دیوال میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ لکھتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ پیغام لکھا اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا معمول تھا کہ روزانہ بلا ناگا اکیلے ہی عراق کی طرف نکل جاتے اور راستے پر دو تین میل تک نکل جاتے اس لیے نکل نکلتے کہ عراق کی طرف جب بھی کوئی سوار آتا اور اس سے پوچھتے اور اس سے, سے جنگ کے متعلق ایران کی جنگ ایران یہ جو یہ کسرا کسرا کے جو ہے ایران کی جنگ کے بارے میں حالات پوچھتے ہیں یہ ایک دن عراق کی جانوں سے پتا کی خوشخبری آ گئی اور وہ خوشخبری آئی جو میرے نبی علیہ السلام نے جس کا حکم برمایا تھا جس کی بشارت دے دی تھی آپ نے جو یہ کہا تھا اے میرے صحابہ تم بے کن کن معافی سبھی اللہ میں تم, تم, تم, تم لوگوں کو ان دونوں کے خزانے جو ہے اللہ کے راہ میں تقسیم کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور خوشخبری دینے والا جو ہے وہ بھی آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دور سے آواز دی ارے کوئی خبر لائے ہو وہ کہنے لگا اللہ نے مسلمانوں کو پتا تا دی ہے اجم پکا پر جو ہیں وہ زلیل و خار ہو گئے ہیں جلت میں ڈوب گئے ہیں اور جناب والا اجم کو شکست ہو گئی ہے اس پیغمبر نے اس پیغام لانے والے نے اپنی اونٹنی جنار جلدی جلدی مدینے کی طرف بگانی شروع کر دی تاکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو وہ خوشخبری سنائے اور ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے آ رہے ہیں تو تیز تیز چلتے آ رہے ہیں اور پوچھتے آ رہے ہیں ارے متلا تو صحیح ہوا کیسے کیسے کیسے پتا ہوئی تمام واقعات پوچھتے ہیں اور وہ ایک چیز جو ہے کا آہستہ بتلاتا بھی جاتا ہے اور پھر کیا ہوا کہ اس کو بالکل یہ معلوم نہیں تھا جو ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو جو علیہ بن و امیر المومنین اور جو ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے باغتے باغتے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے لوگوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا خلیفت المسلمین کہنے لگے امیر المومنین کہنے لگے حضور ارے امیر المومنین کے لقب سے جب یاد ہونے لگا تو وہ غلام کہنے لگا حضور آپ نے پہلے نہیں بتلایا کہ آپ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوئے ہیں آپ ہی خلیفہ ہیں تو نے بڑے حیران سے حیرانگی کے ساتھ کہا سبحان اللہ فقال الرسول وقت تحیر سبحان اللہ یا امیر المومنین اللہ عالم تنی پکال عمر لا علیہ کا تما کتاب پکرا آل عمر رضی اللہ تعالیٰ برمانے لگے اور ڈارنا یہ عمر ہے کوئی دنیا کا بادشاہ نہیں ہے جس کی وجہ سے تجھے احساب ہوگا تجھے سزا دی جائے گی اور تجھے پوچھا جائے گا نے امیر المومنین کا احترام کیوں نہیں کیا وہی پیغام کیوں نہیں دیا آگے آگے اونٹنی کیوں بگا کے آیا ہے یہ عمر کا مسئلہ ہے تج سے کچھ پوچھ نہیں پوچھا جائے گا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ رکا لے کر مسلمانوں کو پتا کہ حالات سنانے شروع کر دیے صبح اللہ یہ تھے امیر المومنین خلیم المسلمین جنہوں نے اپنی خلافت کا حق ادا کر دیا اور یہ ایسے تھے اور ان کا روب و دبدبہ ایسا تھا کہ کابر بڑے سے بڑے بڑے بڑے, بڑے کابر جو ہیں اور آپ کے روب و دبدبا سے کانپتے تھے اور آپ کا نام سن کر لڑ جاتے تھے لیکن کیا ہے خود امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دنیا سے بے رغبتی ہے اور دنیا کا جناب بالکل خواب ہاں و خیال وہ خیال نہیں ہے اور اسی لیے حضرت ابو موساشری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دفعہ پرو کے رضی اللہ تعالی انو کی زوجہ حضرت آتکا بنتے یزید رضی اللہ تعالی نہ کے پاس بطور حدیہ ایک چادر بیجی سیدنا نہ فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چادر دیکھی تو اس کو واپس کرتے ہوئے فرمایا اے ابو بوسا ہمیں اس کی ضرورت نہیں کنزل کب کنزل ایمان میں یہ روایت موجود ہے کیوں قیمتی مال جو ہے فروخ آدم نے کبھی قبول نہیں کیا آج دنیا کے مال پر عیش کرنے والوں کو جو ہے سیرت پرو کے اعظم سنانی چاہیے نہ کہ حضور علیہ محبوب غلام کے خلاف جو ہے باتیں کرنی کرنے کی ہم لوگ کم اجازت نہیں دیں گے ہم جناب والا ہم ہر اس بات کو رد کریں گے جو یہ لوگ جو ہیں حضرت فرو کے رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جناب والا کرتے ہیں اور آپ کی آپ کی حالت یہ ہے سبحان اللہ جن کے بارے میں طبقات ابن سعد میں یہ بات موجود ہے کہ پرو کے کے بارے میں میں نے پہلے عرض کیا کے بعد مفسرین نے یہ کہا ہے اشداؤ علی قبار اشدا اور قبیت یہ ہے میرے نبی علیہ صاحت و سلام کا زمانہ ہے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ اشا صدیقہ رضی اللہ تعالی نے سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہو تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرا عمر ہے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں اور میرے نبی کی علم کی قبیت دیکھ لیں کیونکہ نیکی کا تعلق دل سے ہوتا ہے اور ظاہر ظاہر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میرے نبی کو معلوم ہے کہ عمر کی کون کون سی نیکی ہے عمر نے کون کون سی نیکی کی ہے اور میرے نبی کو یہ بھی معلوم ہے آسمان کے ستارے کتنے ہیں اور اس, اس جتنی نیکیاں عمر کی ہیں تو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے والد گرامی فرمایا عمر کی ساری نیکسمان کے ستاروں جتنی ہیں لیکن صدیق کی ایک غار والی نیکی جو ہے وہ اس سے افضل ہے تو گرامی قدر حضور علیہ سلاد والسلام جن کی تاریخ بیان فرمائے اور انہیں کی تصدیق تفصیر کمی میں یہ بات موجود ہے حضور علیہ اللہۃسلام نے رشاد برمایا میرے بعد خلیفہ جو ہوں گے ابو بکر ہوں گے اگر کہ حفظہ کہتی ہیں رسول اللہ پھر کون ہوگا تو تفصیر کمھی میں یہ بات موجود ہے ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ حضور علیہ اللہۃسلام نے برمایا سما ابو کے پھر تمہارا باپ ہوگا یعنی فروخ آزم جو ہے وہ خلیفہ ہوں گے جن کی خلافت کی گواہی حضور علیہ سلاد وسلام نے خود دی ہے اور یہ لوگ جو ہیں آج جناب مراتی جو ہیں اور دگا لگا کر کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے جت یہ یوں کہو کہ تمہاری کتابیں جھٹھی ہیں اور جھوٹی کتابوں میں لکھا ہوا ہے پھر بات ہوگی پھر بھی کہاں جاؤ گے الحمدللہ للہ یہ فقیر جو ہے اسی مذہب کا تمہارے مذہب کا جو کتابیں پڑھنے والا ہے اور تمہارے تمہارے مذہب پر ریسرچ کرنے والا ہے ایک جگہ سے باغو کے سو جگہ سے حیالے لے کر آؤں گا اور انشاءاللہ چھوڑنے والا نہیں ہوں گرامی جی قدر سیدنا نہ فاروق اعظم رضی اللہ صحال ہو آپ آپ میرے نبی کے محبوب غلام ہیں میرے نبی علیہ السلام محبوب غلام ہیں حضرت علی مرتدہ کرم اللہ جڑ کریم سے پوچھ لو کہ فروخ آزم کا کیا مرتبہ تھا اخبار تیوال اخبار تیوال احمد بن ابو داؤدنیوری جس کا لقب ابو حنیبہ ہے وہ اپنی کتاب میں کتاب میں لکھتا ہے سنو شیعہ کی کتاب ہے شیعہ کی کتاب ہے شیعہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کالو و کانا مقدمہ حلقوتا یوم لسن تی عشرتاً خلت بن رجا بن سنتن سم ولاسین <coughs> انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب کوبا میں تشریف لائے تو بارہ رجب بروز پیر چھتیس ہجری کو ہوا تو پھر کیا ہوا وکیل اللہ یا امیر المومنین قصر تو پھر جناب والا ارض کی گئی اے امیر المومنین قصر امارت میں آپ کے عام فرمائیں پرما گے فرمایا نہیں کالا حاجت علی بے نزول ہی او مجھے وہاں وہاں اترنے کی حاجت نہیں ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا نا یب گا تو راہ بات اکبل مسجد آدما بس نازا لو پھر جناب والا فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں اس لیے کہ ایسی جگہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو ٹھہرنا پسند نہیں فرماتے تھے <coughs> آپ نہیںرتے تھے اس لیے عام مکان میں قیام فرماؤں گا علی المرتضہ تو وہ ہیں جو سنت فروخی پر عمل کر رہے ہیں اور اسی کو اپنے لیے آپ اپنے لیے ذریعہ بنا رہے ہیں پھر عام مکان پر آپ نے قیام فرمایا میں کروں گا اور اس کے بعد سما داخل المج الزما پھر جناب آپ محکوبہ کی جامع مسجد میں داخل ہوئے وہاں دو گانا فصل رقاطے نے دو نکات نماز ادا کی ثم نظر راہ پھر عام مکان میں قیام فرمایا اور یہاں دلیل میں کیا لائے ہیں حضرت علی المرتض کر اللہ وز الکریم دلیل میں کیا لائے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علی المرتض کرم اللہ وزال کریم کے نزدیک عمر حق پر تھے اسی لیے ان کی زندگی کو سامنے نمونہ رکھ کر آپ نے بیان فرمایا ہے اور ممکن ہے آج سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مخالف جو ہے وہ بات کرے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سیدنا علی المرتض کرم اللہ وز الکریم کے بھی ماننے والے نہیں کیوں اسی لیے میں سوال کیا کرتا ہوں مجھے ان چار آدمیوں کو ان چار آدمیوں کے نام بتلا دیے جائیں چار آدمیوں کے جن شیعہ نے سیدنا علی المرتضا کرم اللہ عب ال کریم کا جنازہ پڑا ہے کیوں کو جیسے شہر میں آپ شہید ہوئے ہیں اور سب کے سامنے آپ شہید ہوئے مسجد میں شہید ہوئے ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ چار آدمی کا سوال ہے چار آدمیوں کے نام بتلا دے جنہوں نے سیدنا علی المرتضا کر اللہ وز الکریم کا جنازہ پڑا ہو صرف چار کا سوال ہے اور چار کا سوال آپ پورا کر دیں تو مان میں جاؤں گا ان کے نام لے آئے کیونکہ میں بھی تاریخ کا طالب علم ہوں میں نے بھی آپ لوگوں کے مذہب کی کتابیں پڑھی ہیں تو پھر بات ہوگی پھر میں کہوں گا تمہارا کوئی تعلق سیدنا علی المرتضا کرم رم اللہ عبد الکریم سے نہیں اگر تعلق ہوتا تو آپ لوگوں کو سیدنا امام حسن کبھی قاتل قاتل جو ہے حضرت علی المرتض کرم رحم اللہ عبد الکریم کے قاتل نہ سمجھتے اور نہ کہتے کبھی نہ کہتے بلکہ ان کی وجہ یہی ہے کہ تم لوگوں نے سیدنا علی المرتضا کر اللہ وز الکریم کو شہید کیا ہے اور جنازہ تک نہیں پڑا جنازے میں دے تک نہیں ہے اور آج کا دعوی کرنے والا چار آدمی پیش نہیں کر سکتا چار آدمی چار آدمی نہیں پیش کر سکتا اچھا چھوڑ دو آج جن کے نام پر ماتم کرتے ہو ان کا جنازہ پڑنے والے آدمی کتنے تھے ذرا بتلا ہو تو صحیح کتنے شیوں نے جنازہ پڑھا تھا اگر وہاں وہ بھی حضرت امام حسن بھی کو حضرت امام حسن تو آپ کا وصال مدینہ شریف میں ہوا ہے حضرت امام حسین کوپا میں شہید ہوئے ہیں ان کا جنازہ پڑھنے والے کتنے شیعہ تھے یہ بتلا ہے حضرت علی حضرت علی المرتض کر رحم اللہ وز الکریم آپ کا جنازہ پڑھنے والے کتنے شیعہ تھے یہ باتیں آپ میرا میرے یہ سوال آپ لوگوں پر رہیں گے اسی لیے کہ آپ کا ان کے ساتھ تعلق نہیں اس لیے آپ لوگوں نے تو جنازہ بھی نہیں پڑھا لیکن حقیقت یہ ہے علی اور عمر ایک تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ایمان تھے مسجد نبوی کے اچھا وہ پانچ نمازیں ایک دن کی پانچ نمازیں لا دو جو حضرت علی المرتع کر رم اللہ وز الکریم نے ان کے پیچھے نہیں پڑی ٹھیک ہے نا یہ تو حق ہے نا پانچ نمازیں جن کے پیچھے نماز علی پڑھے تو نے انہیں گالی دے یہ صحیح ہے پانچ نمازیں بس دکھا دو کہ پلاں پلاں نماز علی مرتدہ کر رام اللہ وز الکریم نے نہیں پڑی نہیں تو میں ایران سے فروخ آزم کا قاتل مجوسی اس کا علی شان مقبرہ اور تم لوگوں کو طواب کرتے ہوئے वहाँ नहीं तो आप लिखे यूट्यूब में इनशाला मिल जाएगा यूट्यूब में लिखे वहाँ मौजूद है तो फिर मालूम हुआ जनाजा आप लोगों ने नहीं पढ़ा उस मौजूदी की कबर की प्रस्तश की है हर किसी को अपना प्यारा होता है न इसीलिए आपने उसकी पूजा की है ہم نے اہل بیس رسول کو مانا ہے اصحاب رسول کو مانا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور ایسے بدبتوں کو اللہ توبہ کی توفیق و تا فرمائے وما علین اللہ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ